روزی تنگ ہے حقیقت ہے دا. اور بہت سے لوگ جو دستخط بھی کرنا چاہتے ہیں انگوٹھا چھاپ جیسے کہتے ہیں اور وہ ہزاروں اور لاکھوں کے مالک ہوتے ہیں تو عقل سے کوئی چیز نہیں ہوتی یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے تو ملک منتشا کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کو کی کہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہی جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے ملکیت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملکیت اور بادشاہت چھین لیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے حقیقت ہے یہ دنیا کا گمن اور دنیا کے حالات کا اختلاف آپ صبح شام دیکھتے ہیں ایک حکومت بری دوسری ڈوبی ایک آدمی آیا دوسرا ایک آدمی برسرے تدار آیا اس کو سولی پر بھی چڑھا دیا گیا دوسرا آیا اور پھر اس کا بھی نتیجہ یہ ہوا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طبیع اور ایسے بھی حالات سامنے گزرتے رہتے ہیں اس وجہ سے آدمی کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنا چاہے اللہ اللہ تکل نہیں اللہ نفسی پر اے میرے رب مجھے میرے بھروسے پر ایک آنکھ جھپکنے تک بھی نہ چھوڑنا یہ دعا ہونی چاہیے آدمی ہر وقت اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آنکھ جھپکنے تک چھوڑ دے تو اس رحمت کے ذریعے سے ہماری حیات قائم ہے کیسے ہیں اسی وجہ سے یہ چھینک جو آتی ہے پتانے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ دل کی حرکت کی ذرا سی عدم توازن اور تھوڑی سی تاخیر کی وجہ سے وہ گویا سانس رک جاتی ہے یا کچھ جو کچھ ہوتا ہے جب وہ اپنی طبیعی حالت پہ آتا ہے تو چھینک آتی ہے اگر وہ پورے طور پر رک جائے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ سے زیادہ تو کہتے ہیں آدمی کی موت بھی آ سکتی ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اللہ لا تکین اللہ نفس کی سرفتائیں آنکھ جپکنے تک بھی مجھے میرے بھروسے پر اپنے, اپنے نفس کے بھروسے پر نہیں اپنا بھروسہ ہمیں دیکھ کر کے تو رکھنا اللہ رب السلام اون بن عبد اللہ ایک عالم ہیں تابق الطابی ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہنا لولا اللہ لم اللہ کلقدہ یہ بھی اللہ کی نعمت سے انکار کرنا ہوا یہ کہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو آج ہمارا بہت بڑا نقصان ہوتا تھا. نہیں یہ کہیں جیسے کہ ابن نے کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو چیز ملی ہے وہ فارش پار فریش ہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کی سفارت یا معبودوں کی وجہ سے ہمیں یہ چیز ملی وہ کہتے تھے انمان آبد کربو اللہ زلفا یہ اللہ کے پاس ہماری سفارت کریں گے اللہ تک ہمیں قریب کریں گے یہ کہنا کفر ہوا کیونکہ اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کوئی شخص سفارت اس وقت نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا اور یہ کہنا کہ جب ہمارے معبود سفارت کرنا چاہیں گے کر لیں گے اور ان کی وجہ سے ہمیں وہ چیز مل جائے گی یہ کفر میں داخل اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آد ہاں اب شفاظ علیہ آج کل یہی, اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر بھی یہ قبروں کی پوجا یعنی اس کو پوجا کہا جائے قبروں کی عبادت کس وجہ سے کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ولی ہیں اللہ تعالیٰ سے, کہ سے ہمیں ہماری بات منوا لیں گے یہ تو پرانی باتیں ہم سنتے تھے اب تو انہی کو تصور کامل کا حق دے دیا گیا وہ کہتے ہیں یہی دیتے ہیں داتا یہی ہیں حضرت داتا گنج یا داتا بخش جو ہیں وہ کہاں سے کہتے ہیں کہ یہ دینے والے داتا معنی دینے والے عربی یا ہندی کا سنسکرت کا لفظ ہے اور فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے خیال سے تو داتا اسی وجہ سے کہ یہ مطلق طور پر اللہ سے کوئی ان کا مشورہ نہ تعلق اور جو چاہیں یہ دے دیں اور میں نے اس سے پہلے کسی مجلس نے سال بار پہلے بیان کیا کہ کی شیخ عت القادر جیلانی کے ترجمے میں لکھا ہے کسی حمق نے کہا کہ ایک بار اللہ تعالیٰ یعنی اس قسم کی چیزیں بیان کر کے کیسے لوگوں کو دھوکہ دے پاتے ہیں کون سی وہ عقل ہے جو اس قسم کی باتوں کو قبول کرتے کہتے ہیں ایک بار اللہ تعالیٰ اور حضرت شیخ عدالقادر جی لانی یعنی آسمان بھی دھس جائے اور زمین بھی پھٹ جائے ایسی باتوں سے جا رہے تھے جنگت کی سیر کرنے تو ایک نہر پڑی جنگت میں اللہ تعالیٰ نے پھلانگا تو اللہ نوز بلّہ آپ نہر میں گئے اللہ رب العزل نہر میں گر پڑے اور حضرت پیر جی عبد القادر جلان ہاتھ پکڑ کے نکالی دستگیر اسی وجہ سے کہا گیا یہی کہتے ہیں دستگیر ہاتھ پکڑنے والے کتنی بڑی بے ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں اور کتنی بڑی اس طرح اس ہے اللہ تعالیٰ کی, کی کی ملکیت اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کی دوسرے کے ہاتھ میں بادشاہ دی گئی یہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرض کا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے خود سنا ہے بڑے بڑے جلسوں میں اور جو شخص جس قدر بھی شر کیا ہے سلیمات کہلے اس کی اسی قدر زیادہ واہ واہ ہوتی جلسے میں سنا ہے جو اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے پڑھتے ہوئے سنا گیا ہے جلسے میں بنارس کے بینیا باغ پارک میں ہم لوگ چھوٹے تھے وہاں ایک جلسہ ہوتا ہے اس میں یہ شہر پڑھا گیا اللہ کے پلے میں وحدت حضرت کی سیوا کیا ہے اللہ تعالیٰ اکیلا ہو کر کے وہ بیٹھ گیا اب اللہ کے پلے میں وحدت حدت کی سیوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے یہ ہی کہتے ہیں اور اسی جلسے میں یہ شعر بھی سنا تھا ہزاروں تیر چھتے ہیں وہابی کے کلیجے میں جہاں میں جب کوئی سننی ہے کہتا یا رسول اللہ دیکھیے اس قسم کے ککری کلمات یا رسول اللہ کہہ کر کے اور اللہ تعالیٰ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح عربی میں بھی اس طرح کی گمراہی ساتویں صدی کا ایک شاعر ہے جس کو کہتے ہیں ہمارے بہت سے بزرگوں نے بھی بہت سے جن کو بزرگ کہا جاتا ہے اپنے علاقوں کے انہوں نے اس کتاب کے پڑھنے کو بہت کچھ ثواب کا باعث بتایا ہے قصیدہ بردا سنا ہوگا آپ نے بردا کے معنی کہتے ہیں چادر کو اور یہ قصہ ہے ابو سیری ایک تھے یا ابو, ابو سیری ابو سیری یہ مغرب کے کوئی آدمی تھے اور ان کے یہاں ابا بلان ابا بلان اس طرح کا نام آتا ہے تو ان کا ایک شعر ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ عربی میں ادب کے نقطے نظر سے بہت ہی اونچا مقام ہے الفاظ بہت خوبصورت استعمال کی ہیں پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں لیکن جیسے کہتے ہیں کہ شہد کے ساتھ زہر ملے ہوا اس میں یا اکرم الخل مالی من مند الوزوبی سیوا کام کا حدود الحادہ میں یہاں ذکر کیا انہوں یا اکرم الخل خما علی سیوا حدوث الحادث الخاد اے سب سے اللہ کے مخلوق کے سب سے زیادہ اللہ کے یہاں باعزت آپ کے علاوہ جب میرے مجھے مصیبتیں گھیر لیں تو ہم کس کے دامن سے پناہ لیں گے حدوث الحادث یا اکرم الخل کے معلیمن الودی سیوا کا ہند خدوس الخاد الحمی علم تقنفی ماضی آخم بھی فضل وقل و اللہ فقل یا ضلعت القدمی آخرت میں اگر آپ نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا تو ہم پھسل جائیں گے فہر نمنجود دنیا وہ ضرورت ومن حولوں میں کا علم قلمی فہ نمنجود دنیا وہ ضرورت ہے آپ ہی کی سخاوت کا ایک مظہر ہے یہ دنیا اور آخرت فہر نمنجود دنیا و ضرورت ہے دنیا اور آخرت آپ کی سخاوت کا نتیجہ ہے علم آپ کے علم کا ایک حصہ ہے لوح اور قلم کا علم یعنی لوح جس میں کلام کلام اللہ لکھا ہے اللہ کے علم غیب کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کے علم کا ایک ٹکڑا ہے ایک جز ہے من علوم کا علم اللہ قلم یہ بہت علما نے ہمیشہ اس قسم کے, کے اخوال پر ترقی کی ہے اور یہ یقینا شرفیہ کریمات ہیں جس طرح کی انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے اللہ کے بہت بڑا شرفیہ کلام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ صرف <سؤال> اور پھر ایک اور شعر اسی طرح کا یاد ہے مجھے وہ لوگ پڑھا کرتے تھے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر دیکھیں اس سے پڑھ کر کے اور کفر کیا ہو سکتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مستعفی ہو کر یا مشتبہ ہو کر وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مستعفی ہو کر اس سے بڑھ کر کے کہ کوئی کفر ہو سکتا ہے کوئی یعنی اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ تعالیٰ کر کے اور آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ تعالیٰ ان دیکھی کس قسم کی گمراہیاں جس سے نکلتی ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مستفیٰ ہو کر یہ مدینے ہاں تو پیارے رسول کی نسبت تو, تو مکی کی طرف نہیں کی جاتی مدنی ہی کہا جاتا ہے نا یہی کہتے ہیں حالانکہ کسی نے اور کہا ہے من موہ مکی مدنی جلوہ دیکھا کیسرا آنا سب لوگ ہمیں بدنام کریں کوئی مجنو کہے کوئی دیو آنا ایسا بھی کہتے ہیں لیکن کچھ لوگ صرف مدنی ہی کہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا تعلق صرف مدینہ اور گنبد خضرہ اور اس طرح کی چیزیں ان کا سہارا ان کی تقریروں کا ان کے شعروں کا انہیں سب چیزوں پر ہے پیارے رسول کی حفظا پیر رسول کی توحید دار رسول کی مطابات پر توجہ نہیں جس کا نبی قریب صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ اور اللہ رب العزت نے دی ہے بہر فلا یار نعمت اللہ تمعم سب کچھ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں اللہ کے علاوہ دوسری کی طرف منسوخ کر کے فکر کرتے ہیں لوگ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ لا کو لئی اگر کسی کی آج یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو یہ زبان جو ہے یقیناً جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حل کپنہ سفر رسا ادو الفنتی اللہ ہسا ہسا ہست کہتے ہیں کاٹنے کو جیسے آپ کسی چیز سے کیفی کاٹیں تو گویا زبان سے لوگ جو چاہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سے لوگ صرف اس کی وجہ سے روزے بھی رکھے ہوں گے نماز بھی پڑھے ہوں گے سب کچھ ان کے پاس ہوں گے لیکن زبان کی غلطیوں اور زبان کے کی, کی, کی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے بھی وہ جاننے میں جائیں گے اس وجہ سے زبان کی حفاظت خاص طور پہ اللہ رب العزت کی وحدت اور سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے زیادہ محفوظ رکھنی چاہیے اس کے علاوہ غیبت اور دوسری جو چیزیں ہیں کسی کو گالے دینا اور جو دوسروں کے حقوق سے متعلق ہیں اس کے بارے میں بھی آدمی کو اپنی زبان کو حفاظت میں رکھنا چاہیے یہ سب ممنوع الفاظ ہیں اس کو سوچ سمجھ کر کے بولتے رہنا چاہیے اسی طرح کوئی کہے کہ آپ اگر فلاں کی پرانے زمانے کی مثال دی ہے انہوں نے کہ فلاں کی کتیا نہ ہوتی کتے لوگ پالتے تھے گھر کی حراست کے لیے اگر نہ ہوتی تو آج چور ہمارے گھر میں داخل ہو جاتا ہے یہ بھی کہنا تھا اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کیا کہ کی وہ تھا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کتا ہوتے ہوئے ہارس ہوتے ہوئے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہو جاتا ہے آگ جلا دیتی ہے جلانے والی ہے اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں جلائے گی اور اگر پانی میں بھی آدمی کو جلانا چاہے اللہ تعالی تو پانی میں بھی جلا سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بردن و سلامن کیا اور فرعون کے لیے سمندر کا پانی آگ بنا دیا ادھ آل فرعون اشد اشد النار اردو دو مار دیا سمندر میں ڈوبے لیکن وہ پانی کے ذریعے سمندر جہنم کے سمندر میں پہنچے تو اللہ کی قدرت سب کچھ ہے اس ویسے اللہ کی اللہ کی طرف تمام نعمتوں کی نسبت ہونی چاہیے اگر پناہ مانگنا ہے تو اللہ تعالی سے پناہ مانگے اور یہ کہنا کہ اعوذ باللہ ومن کا یہ بھی مناہی الفاظ میں سے ہے اس طرح کا بولنا غلط ہے کیونکہ واؤ کا جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ سے اور اللہ, اور اللہ سے میں فلاں چیز سے پناہ مانگتا ہوں اللہ سے اور آپ سے مدد مانگتا ہوں اور آپ کہہ کے آپ نے اللہ کے ساتھ فلاح کو شریک کر دیا کیونکہ دونوں ایک جیسے کہتے ہیں کہ حرف عطف ہوتا ہے ایک چیز کا دوسرے چیز کا حکم ایک ہی ہو جاتا ہے یا اور کے ذریعے سے اسی طرح اگر کوئی کہے کہ ماشا اللہ حشید آپ جو چاہیں گے اور اللہ, اللہ جو چاہے گا اور آپ جو چاہیں گے ہوگا نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا ہے کہ اگر خوشی کو کہنا ہی ہے تو یہ کہ معاشا اللہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہی وہ ہوگا ثم معاشر اس کے بعد آپ جو چاہیں گے اللہ تعالی کے چاہنے پر آپ کی چاہت آپ کی چاہت اللہ کے چاہنے پر موقع یہ نہیں کہ اللہ کی چاہت کے ساتھ آپ کی چاہت مشترک ہے اس طرح کے الفاظ کا بولنا چونکہ ایک شرک کا راستہ کھولتا ہے آدمی بھول بھٹک رہے کہہ بھی تو اس کو بہرحال صوبہ استفار کرنا چاہیے اور اپنی زبان کو حفاظت میں رکھنا چاہیے بچے بھی بہت کچھ اس قسم کی باتیں گھر میں بول جاتے ہیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے یہ نہیں کی چھوٹی چیز ہے نہیں چاہ سبو نہ ہوئی عظیم بہت سی چیزیں ہم چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں وہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں چاہے وہ نیکی کے سلسلے میں ہو یا برائی کے سلسلے میں ہو نیکی کے بہت سی چھوٹی چیزیں ہم سمجھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جنازہ جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے بہت سلوک کرتے ہیں یہ جنازہ فرنے کے بعد لوگوں نے پڑھ لیا ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے نہیں جنازے کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص منسلح جناز دن فلاح کی جو شخص جنازے کی نماز پڑھے گا اس کو ایک قیرات رات کے اجر ملے گا پوچھا گیا اللہ تو قیرات کیا ہے تو آپ نے فرمایا مصرجے بلے بہت پہاڑ کے برابر چھوٹا بھی نہیں اس بہت بڑا عجر ہے لیکن ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں مختصر سمجھتے ہیں اور جس نے جنازے کے پیچھے جا کر کے دفن ہونے تک وہاں شریک رہا اس کو دو کیرٹ ملیں گے دو گی ملیں گے اور وہی گی رات تفصیل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ سر اسی طرح بہت سی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ چیز چھوٹی ہے ماشاء اللہ شرف آپ جو چاہیں گے اللہ جو چاہے گا ہوگا چھوٹی ہے لیکن یہ شخص تک پہنچا دی اور شیخ سب سے بڑا گناہ ہے اس وجہ سے ہمیں اس پر خاص خیال رکھنا چاہیے تو زیادہ کتنا بنیا بھائی اچھا پھر ان شاء جی بڑا عمر کیا ہوتا ہے بڑا عمرہ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ چھوٹا عمرہ تنہیم کے عمرے کو کہتے ہیں اور بڑا عمرہ جیرانہ کو کہتے ہیں یہ اس طلاح ہمارے خیال سے پرانی کتابوں میں تو نہیں ملتی یہ کسی زمانے ہو سکتا ہے اسی صدی میں یا اسی آخر میں جب لوگ زیادہ سے زیادہ آسانیاں ہو گئی ان کو عمرہ کرنے کی تو گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہتے ہیں دو ریال میں بڑا عمرہ ہو جائیں گے ایک ریال میں چھوٹا عمرہ یا اس پر رہ کر کے تو یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے نہ کوئی چھوٹا عمرہ ہے نہ کوئی بڑا عمرہ ہے عمرہ صرف ایک ہے اخلاص کے ساتھ اس سے بڑا ہو سکتا ہے نہ اخلاص ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں اللہ کے یہاں اس وجہ سے اس کا نام رکھنا وہاں سے جا کر عمرہ کرنا یہ بڑا ہوگا یہ غلط ہے رہی بات یہ کہ بار بار جو لوگ عمرہ کرتے ہیں آ کر کے باہر سے آئے ہیں حج کرنے اور پھر وہ حج کرنے کے بعد عمرہ کیا اس کے بعد से निकल سے نکل کر کے تنعیم جو لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے یا رانا جا کر کے بڑا عمرہ کرنا چاہتے ہیں اس عمرے کی کار رسول اور سندھ میں کوئی حقیقت نہیں یعنی یہ کہ ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ پیارے رسول نے یہ چیز کی ہے یا نہیں کی ہے اگر کیا ہے تو یہ سنت ہے نہیں کیا ہے تو جو چیز چھوڑ دی ہے بیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چھوڑ دینا ہی سنت ہے اس کا کرنا بھی دست ہو جائے گا اس وجہ سے اس دلیل کے تحت حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اس عمرے کی کوئی حقیقت نہیں ملے گی بیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ آئے تین چار عمرہ آپ نے کیا لیکن مکے میں بیٹھ کر کے جس جب تک مکے میں رہتے تھے مکے ہی میں رہتے تھے حرم پاک میں بھی یعنی کعبہ کے مسجد حرام میں بھی نماز پڑھنے نہیں آتے تھے وہیں اپنی جگہ پر نماز پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کو بھی دلیل لیا جا سکتا ہے کہ حدود حرم میں کہیں بھی کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو سو نماز کا ایک لاکھ نماز کا اجر ملے گا اگر ایسا نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابۂ کرام بار بار آ کر کے کابہ شریف کے ارد گرد ہی نماز پڑھتے آپ نے نکل کر کے اگر اس میں ثواب تھا یا اس کی سنیت تھی تو آپ ایک ہی بار نکل کر کے جا کر کے عمرہ کرتے تنئیم سے یا کہیں سے اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب عمرہ یا حج کرنے آئے تو جو عمرہ اس نے کر لیا اس کو کر کے یہاں بیٹھ رہے اور جب حج کا دن حج کے دن آئے تو حج کے لیے نکلے تیسرا چوتھا عمرہ اس کے لیے نکل کر کے جانا اس مقصد سے یہ مشروع نہیں ہے البتہ اگر کوئی شخص کہیں حدود حرم سے باہر گیا کسی دوسرے کام سے اس مقصد سے نہیں یا مدینہ شریف گیا زیارت مسجد رسول کے نام سے وہاں سے آ رہا ہے تو اس کو عمرہ کرنے کا حق ہے کیونکہ وہ میقات سے گزر رہا ہے حدود حرم سے باہر ہو گیا کسی اور مقصد سے اس مقصد سے نہیں نکلا تو اس کو عمرہ کرنے کا حق ہے اس شخص زیارت مدینہ کے لیے گئے ایک عمرہ کر سکتا ہے اپنے لیے یا دوسرے کے لیے کسی کے لیے یہ ہے اس کی حقیقت انشاءاللہ. رہا یہ کہ اس کے علاوہ لوگ فتوا آم دیتے ہیں بھائی نیک کی کام ہے کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے حضرت عائشہ نے کیا تھا لیکن حضرت عائشہ کی ایک مثال ہے سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات کے ساتھ ان کو بھیجا ان حالات کے ساتھ اگر کوئی آدمی کوئی عورت کر رہی ہے عمرہ تو بار بار ہزار بار کرے لیکن اس کے علاوہ کسی اور نے جب نہیں کیا ہے خود ان کے بھائی جن کو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ لے جا ان کو عامر حامن تن تنعیم پہنچ لے جا کر کے ان کو عمرہ کرا لاؤ لیکن خود ان کے بھائی عبد الرحمان نے احرام نہیں مانگا تھا اگر اس چیز کی حقیقت ہوتی سنیت ہوتی مشروعیت ہوتی تو وہ خود احرام مانگتے اس موقع کو وہ ضائع نہ کرتے اس وجہ سے لے دے کر کے مسئلہ اس نقطہ نظر سے کہ جو چیز پیارے رسول کی سنت میں ہے وہی مشروع ہے اور جس چیز کو پیارے رسول نے چھوڑ دیا ہے وہ سنت میں نہیں ہے اس نقطہ نظر سے یہ عمرہ صحیح نہیں ہے اور مکے میں عرض ہے کہ میں نے پہلے حج تمدو کیا ہوا ہے اور اب حج افراد کرنا ہے والد صاحب کے نام کا اور مدینہ منورہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں عمرہ کرو یا نہ یا کہ نہیں مینکات سے بھی گزرنا قربانی بھی نہیں دے سکتا آپ کے لیے اگر مدینہ شریف جا رہے ہیں ان دنوں تو عمرہ کر لینا اچھا رہے گا والد صاحب کے لیے عمرہ بھی کر لیجئے اس کے بعد پھر آپ حج کریں گے تو آپ کا حج تم ہوگا آپ کہہ قربانی کی طاقت نہیں ہے دعا آپ کریں اللہ تعالیٰ طاقت دے دے نہیں دے رہا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی کہا رہے تو انہوں نے ہزار بار فتویٰ پوچھا میں نے کہا بھائی یہی ہے کہ اگر نہیں ہے تو آپ حج کے زجہ چڑھتے تین روزے رکھ لیجئے بعد میں جا کر کے گھر پہ سات روزے رکھیے گا اگر نہیں تھا کہتے ہے ہی نہیں طاقت اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان کو کسی نے جو جس بلڈنگ میں رہتے تھے کسی نے کچھ سامان اٹھانے کے لیے کہہ دیا اب وہ دو چار دن وہ سامان اٹھائے ان کے پاس اتنا پیسہ ہو گیا کہ وہ اب قربانی کر سکتے ہیں ایسی چیز ہو سکتی آدمی یہ سمجھے کہ نہیں اب تو یہ ہم ہمارے جیب ہمارا جیب خالی ہے ہم کہاں سے اس کو لائیں گے جیب ہماری خالی ہم کہاں سے لائیں گے نہیں اللہ تعالی کی قدرت بہت بڑی ہے نہیں اگر طاقت ہو رہی ہے تو آپ تین روزے زلیجا چڑھنے کے بعد رکھ لیں پھر اس کے بعد سات روزے انشاءاللہ وہاں جا کر کے رکھ لیں یہ حج تمقت نبی کریم صلی اللہ نے زیادہ پسند فرمایا بلکہ حکم دیا ہے اس کا اور مکے میں چار ماہ کے لیے آیا ہوں اللہ کے گھر کی خدمات کے لیے اگر مدینے سے میں زیارت کر کے واپس آ جاؤں عمرہ نہ کروں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ شفا یہ دم پڑ جاتا ہے دم نہیں ہوگا وہ اس کو قربانی شکریہ کی قربانی کہیے نہیں قربانی کرنے کی طاقت ہے شکریہ کا اس کے بدلے روزہ رکھ لینا ہے بس وہ دم نہیں ہے دم کا مطلب ہے کہ کمی ہو گئی غلطی ہو گئی اس کو پورا کرنے کے لیے دم دم کا نام دوسرا ہے اور اس کا نام ہدی دیا گیا گویا ہدیہ دے رہے ہیں حجیے شکران ایک دن ہاں تو اگر نہیں ہے ایک عمرہ آپ نے کر لیا ہے تو آپ کے لیے اجتمک آپ کر سکتے ہیں اگر نہ عمرہ کر کے آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں عمرہ نہ بھی کریں گے تو آپ کے اوپر واجب میں کیونکہ پیر رسول نے فرمایا ہے کہ میکات سے گزرنے والا جب عمرہ کرنا چاہے تو وہاں سے میقات میں نہیں کرنا چاہے اس ان ابن الزبی ہیں شریف کا مانا اور اسناد بیان فرمایا پتہ نہیں آپ کہیں سے اس کو پڑھ کے آئے ہیں تو اگر آپ پوچھنے والے کا علم ہو تو بتائیں لیکن میرے علم کی حد تک یہ روایت صحیح نہیں ہے ان ابن الظبی ہین انبن الظبی یہ روایت اسنادی طور پر صحیح نہیں ہے اور مانا اس کا یہ ابن نے اسحاق دوارہ نقل کیا ہے موغل اور مقتور روایت ہے صحیح اسناد سے ایک دوسرے سے سن کر کے یہ روایت صحیح طریقے سے, سے ثابت نہیں ہے اور اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میں جو ذبح کیے جانے والے آدمیوں کا بیٹا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے علاق حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ذبح کرنا چاہا پھر اللہ کے حکم ہی سے ان کو نجات ملی اس کے بدلے میڈھا ضبع ہوا تو گویا وہ زبی ہوئے, زبی ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پکارا ان صدقت رویا تم نے آپ نے اے ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام آپ نے جو آپ کو خواب میں حکم دیا گیا تھا اس کو آپ نے سچ کر دکھایا گویا حضرت اسماعی علیہ السلام ضبی ہوئے اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ جار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یہ زبی دوسرے ہوئے زبی دو زبی کے کیسے ہوئے یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے نظر مانی تھی ایک بار حضرت عبد المتلف جو پیارے رسول کے دادا تھے انہوں نے زمزم کو کھودا خواب میں دیکھا یہ روایت سیرت کی روایتوں میں ہے خواب میں دیکھا کہ زمزم کے بارے میں ان کو ہدایت کی گئی کہ کل دیکھو گے کہ وہاں ایک گائے زبہ ہوئی ہے اس کے لید اور اس کے گوبر کے ساتھ ایک کوا چونچ مار رہا ہے وہاں زمزم ہے دوسرے دن جب انہوں نے اٹھ کر کے دیکھا تو وہاں گائے ایک زبہ ہوئی کہیں کسی علاقے میں اور وہ زبا پورے طور پر زبا نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے بھاگی اور آخر میں وہ بے ہوش ہو کر کے اسی زمزم کے ہی جگہ پر آ کر کے گری اللہ کی قدرت سے کوا آیا اور اس کی جب اس کو اس کی کھال اتاری گئی لوگوں نے اس کا گوشت لے لیا تو آ کر کے وہ اسی میں چونچ مارنے لگا حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ زمزم کو کھودو زمزم اس وقت سوکھ چکا تھا اور وہ غیر معروف جگہ اس کی ہو چکی تھی اس کے بعد کھودنا شروع کیا جب تو لوگوں نے آ کر کے ان کو روکا اور کہا کہ تم ہمارے باپ دادا کی یہ میراث اکیلے کیوں لوگ ہم سب اس میں شریک ہوں گے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میں اس میں اکیلا شریک رہوں گا کھودنے نہیں دیا آخر میں انہوں نے سوچ کہا کہ فیصلہ کرنے چلیں فلاں کاہنہ کے پاس بڑے لمبا قصہ ہے اس میں اس درمیان حضرت ابو طالب نے عبد المطلب نے یہ قسم کھا لی نظر مان لی اللہ کی طرف سے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے دس بیٹے دے دے دس بیٹوں میں سے ایک کو اللہ کے راہ میں ذبح کروں گا اور پھر وہ ہماری طرف سے دفاع کریں گے اس وقت کمزوری اس وقت لاچاری ان کو نظر آئے کہ ہمارا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ورنہ اگر دس, نو دس نوجوان ہو تو کون ان کے قریب آ سکتا ہے اس طرح انہوں نے نظر مانی یہ سیرت کی روایتوں میں آیا ہے پھر اس کے بعد جب دسویں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ نہیں آپ اس کے بیٹے اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کر دیجیے اور ان کو چھٹکارا دے دیجیے گویا جس طرح حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے چھٹکارا دیا ذبح کرنے سے اسی طرح عبداللہ والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹکارا ملا تو یہ حدیث آئی ہے اس لفظ کے ساتھ کہ پیارے رسول نے فرمایا انب نبی یہ اس کا گویا پس منظر ہے لیکن یہ روایت اس اسنادی طور پر صحیح نہیں ہے طیبہ بن عبداللہ سول اور طیبہ امبسا ہے خالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمید اللہ وبل والین حدیث شریف کا معنی بیان فرما کر مشکور فرمائیں معنی سے پہلے یہ دیکھنا ہے ابھی بات ہو رہی تھی کہ حدیث کی صحت میں شبہ ہو تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے صحیح احادیث کا التظام ہونا چاہیے وعض ہو ارشاد ہو احکام ہو مسائل ہو حدیث صحیح ہے اور اس کا حدیث صحیح ہے علماء نے احادیث صحیحہ میں اس کا ذکر کیا ہے یعنی صحیح حدیث کا ہم نے کئی مطلب ذکر کیا کہ کی بیان کرنے والے ایک دوسرے سے جب اچھے لوگ ہوں گے مشہور لوگ ہوں گے نیک لوگ ہوں گے اور ان کا حافظہ بھی مضبوط رہے گا اس طرح علماء نے جب ہر مرحلے پر بتا دیا کہ یہ لوگ اچھے لوگ رہے تو حدیث کو صحیح مانا جائے گا اگر کوئی اس میں فاسد فاجر نکل آیا جھوٹا نکل آیا کہیں گے حدیث ضعیف ہے جھوٹی ہے اس طرح کا تو یہ حدیث صحیح ہے عہد حکم الہو جب کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے یعنی بغرض جمع فلی استطر تو پردہ کر لیں ولاجر تجر دو گدھوں کی طرح دونوں دو گدھوں کی طرح دونوں ننگے نہ ہو جائیں یہ ہے حدیث لیکن اس حدیث کا کو علماء نے نہیں ہی پر محمول کیا ہے یعنی یہ کہ اچھا ہے کہ پورے طور پر ننگے نہ ہوں لیکن اگر کوئی ننگا ہو رہا ہے تو آیت سے اس کا اس بات ہوتا ہے اور وہ بھی جائز ہے افضل یہ ہے کہ ننگے نہ ہوں بالکل کیوں؟ اس کی علما نے توجہ بھی بیان کی ہے یہ کہ آدمی کسی وقت بھی کسی لحظے بھی اس موت آ سکتی ہے کس وقت اس حالت میں بالکل کپڑے سے ایک الگ مادر ذات جس کو کہتے ہیں ننگا ہو جائے آدمی ختانا خاص کسی کی موت اس وقت آ جائے آئیں گے لوگ دیکھیں گے اس کئی حالت میں اس وجہ سے اچھا یہ ہے کہ پردے میں یہ کام کریں ایک ننگے نہ ہوں لیکن آیت جو ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان باس اللہ کو وہاں لباس اللہ <لَّحُنَّا> یہ عورتیں تمہارے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو اس سے استعمال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص پورے طور پر ننگا ہو جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کے لباس بن جاتے ہیں تو یہ جائز ہے یہ جائز ہے اسی طرح دوسری آیت جو ہے کہ کسی شرم, کسی ایک دوسرے کی شرمگاہ ایک دوسرے پر حرام ہے اللہ او مام اللہ کا سیمان بھی ایک دوسرے کی دیکھ سکتے ہیں اور یہ روایت جھوٹی روایت ہے کہتے ہیں کہ جو شخص مرد عورت کی شرم کو دیکھے گا تو وہ اندھا ہو جانے کا خطرہ اس کے روایت میں آیا ہے ان الفر جیس الحامہ یہ موضوع اور جھوٹی روایت ہے جھوٹی روایت ہے جی کیا <سؤال> جنت مالا جنت الحلہ محلہ نہیں اصل میں مالات کے معنی اونچی جگہ مسفلا جس کو مسخلہ مسخلا سب کہا جاتا ہے وہ مسلا مالات یعنی یہ نیچے ہے پانی جب آپ ڈالیں گے یا بارش جب ہوتی ہے پھیلا آتا ہے تو یہ نیچے کی طرف جاتا ہے اور یہ اوپر جگہ ہے تو مالات اس کو کہا جاتا ہے جنت المال مقبرت المالا جنت کا بھی کی تعبیر بھی یہ بہرحال گویا اچھے فال کے نام سے لوگوں نے لی ہے لیکن اس کا نام ہے مقبرت المالات اور جنت البقی مقبرت البقی بقیہ اس کو کہتے ہیں لوگ یہ بھی غلط بکیہ کو جنت کہنا کیا ہے آپ نے وہی سوال کیا جنت کہنا, جنت کہنا ٹھیک ہے یا نہیں جنت کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ کسی کو کیا معلوم کہ یہ کسی کے لیے جنت ہے کسی کے لیے جہنم ہے القبر و منازل الاخرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس <تصفح> کو کیا معلوم نیک آدمی رہے گا تو و حین و جنت و نہیں اسی طرح اگر برا ہے تو جہنم کی کھڑکی اس کی طرف کھول دی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں مملو النار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی کی طرف اشارہ کر کے کیونکہ اس میں کب لوگ بھی دفن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ سے بھری ہوئی ہے میں گیا اور ان کے لیے دعا کی یعنی اپنے جو مسلمان لوگ ہیں تو یہ جنت کہنا اس کا ٹھیک نہیں ہے آپ کہیں قبرستان مقبرہ یا کہنا چاہیے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہاں کافر بھی دفن ہیں کیا یہ ٹھیک ہے صحیح بات ہے کافر بھی دفن اور تھے ہمیشہ یہ ہمیشہ رہا ہے مقبرہ عال مکہ کا اور ہجون کے نام سے مشہور تھا اور اس کو کہا کرتے تھے کہ قبر کے علاوہ اور کوئی انیس جلیس وہاں نہیں ہے یہ پرانے زمانے سے رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں نماز زہر اور نماز اثر میں سورت فاتحہ کے پد کے بعد کوئی سورت قلو اللہ عہد پڑھتا ہوں کیا یہ عمل ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے نماز ظہر میں اور اثر میں سور فاتحہ کے بعد سور اللہ عہد پڑھتا ہوں صرف اللہ اللہ عہد پڑھیں آپ تب بھی جائز ہے لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سورت پڑھ کر کے پھر اللہ عہد پڑھنے کی فضیرت بیان فرمائی ہے ایک صحابی تھے ان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوج کا امیر بنایا تو وہ امیر کا طریقہ تھا کہ وہی نماز بھی پڑھاتے تھے وہ سلاد پڑھانے لگے تو جب بھی وہ نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ اور کوئی صورت پڑھ کر کے اللہ و اللہ پڑھ کے پھر رکوع کرتے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے تھے تو لوگوں نے اعتراض کیا اور یہ اعتراض برمحل حقیقت میں ہے کیونکہ ہر وہ چیز جو پیارے رسول سے انہوں نے نہیں سنا اس کو سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں پیارے رسول سے ان کو اس بارے میں علم نہیں تھا کہ یہ جائز ہے اب اس کے بعد مقدمہ پیارے رسول کی کے دربار میں لے گئے جب واپس آئے تو کہا اللہ کے رسول یہ تو ہر مرتبہ اللہ اللہ پڑھتے ہیں تو پیارے رسول نے ان سے پوچھا کہ کیوں پڑھتے ہو کہا کہ اس میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے فلح اللہ و عہد اللہ حسمد لم یلد ولم یولد مجھے یہ آیت بہت یہ سورت بہت پیاری لگتی ہے اس وجہ سے میں اس کو پڑھتا ہوں تو پیارے رسول نے فرمایا کہ تم کو اس آیت سے پیار کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے تمہاری لیے جنت تم کو جنت میں داخل کر دے گا یہ پیارے رسول نے فرمایا تو دوسری صورت اور پڑھ کر کے اگر کوئی پڑھ لے رہا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے لیکن ایسے جواز مسئلہ جواز کا ہے تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد بار بار ہر رکعت میں اگر کوئی کل بھی پڑھتے ہیں کل اللہ ہی پڑھ لیتے ہیں تو یہ جائز ہے ایک رکعت میں سارے رسول صل اللہ صلی, اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت میں ایک رکعت ایک رکعت میں ایک آیت کو بار بار دیر